باقی سب لوگوں کو بھی سلاح مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن شریف مانگے پڑھنے کے لیے مقصد کے لیے وہ مانگے تو اس کو ہم دے سکتے ہیں یعنی نہیں اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن شریف کا احترام الگ چیز ہوگا تو وہ پاکی اور ناپاکی اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا جس وجہ سے میں پوچھا دے سکتے ہیں یا نہیں پہلی بات یہ دوسری بات یہ قرآن شریف کو پڑھنے کے کتنے طریقے جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں کچھ کہیں رک جاتے ہیں کہیں نہیں رکتے عام طور پہ جب میں پڑھتے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں رکتے ہیں لیکن تلاوت جب ہوتی ہے تو اس میں وہ جی قرآن بھاری مسئلہ یہ ہے کہ آکا کریم صا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک لے کر غیر مسلموں اور کافروں کے ملک میں نہ جاؤ کہ کہیں وہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں تو اگر کوئی ایسا کاطل ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ یہ کافی حد تک اسلام کے قریب آ چکا ہے اور یہ یعنی ممکن ہے اسلام قبول کر لے اور یہ دردی نہیں کرے گا تو کوشش کیجیے کہ کو اس کو ایسا کرا نے جس میں عربی نہ ہو صرف ترجمہ چھپا ہو تو وہ اس کو دے دیا جائے عربی نہ دی جائے یا پہلے اس کو خود کچھ چیزیں بتائی جائیں اور جب وہ اسلام قبول کر لے تو پھر اس کے بعد اس کو قرآن پاک دیا جائے تو یعنی پرہیز جو ہے وہ اس لحاظ کے کہیں وہ گستاخی نہ کرے چونکہ بہت سارے ہزار مسلم جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ وہاں جل جیسا بھی پیچھے آپ نے سنا ہوگا اللہ ان کو غارت کرے کہ ہندو نے قرآن پاک کو آگ لگائی تھی تو اس طریقے سے یعنی آ, ان کو قرآن پاک تو نہیں دینا چاہیے ترجمہ صرف اگر کہیں سے مل جائے تو صرف ترجمہ دے دیا جائے جو آدمی قریب لگ رہا ہے اس کو ویسے دیا تھا نا کہ کوئی بھی دوست ہے تو اس کو قرآن دے دینا وہ مناسب